الشیر مخب اخبتا يخبتو سے اس میں فائل کا سیگا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے جن کے دل اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دو تو یہاں سے قربانی کے متعلق بتا دیا گیا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے تاکہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام یہ قربانی کے یہ تو وہ آگے اور وہ مخبتین کون ہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے اب ان کے بارے میں سنیے وہ لوگ کون ہیں اللزینا یعنی ال اذا ذکر اللزین وجلت بہم جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روپ تاری ہو جاتا ہے وجلت قلوبهم یعنی ان کے دل کاپ جاتے ہیں جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اور جو اپنے پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل دلوں میں اللہ کا رو پیدا ہو جاتا ہے مطلب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو رو پیدا ہو گیا دوسری یہ چیز کہ جس وقت جو بھی مصیبت پڑتی ہے اس کے اوپر سبر کرنے والے وَالْمُقِيمِ وَالْمُقِيمِ السَّلَاةِ یہ تھا مُقیمینہ مُقیمینہ اقامہ یقیم اقامتن سے مُقیمینہ اس میں فائل کسی گا تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گیا وَالْمُقِيمِ السَّلَاةِ والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُن فِقُول اور جس جو رسک ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ صفات آ گئی کس کی مخبتین کی جن کو خوشخبری دینے کا کہا جا رہا ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کا روب ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے روب آتا ہے مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق اللہ تعالی نے دیا ہو تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اخبتا یخ بھی تو اخبات خباتہ مادہ آ نا مخبتین ہے اس میں فائل کا سیکھے نا مخبتین اخبتا یخ بے تو مخبتن فا ہوا مخ اس, اس میں فائل اس میں فائل بابے فالگے رزق خرچ کرتے ہیں یہ تو بات یہاں تک ہوگی آگے لفظ آئے گا آیت نمبر چھتیس میں بدھ نا بدھنا کسی ہی کہتی ہیں اونٹ اور جو گائے ہوتے ہیں نا قربانی کے اونٹ اور گائے وغیرہ کے حوالے سے تو ان کو کہتا ہے بدھنا یعنی بدھنا ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ول دیکھیے آئت نمبر چھتیس ول بدھنا جال نا ہا لم جال نا ہا لم من شاہر من شاہ ار اللہ لکم فی خیرون اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے ولبدنا یعنی قربانی کے جو اونٹ اور گائے ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے کیا ہے لکم فی خیر اور تمہارے لیے ان میں, ان میں ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے لقم فی خیرون تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے فصم اللہ علیہ تم اللہ کا ذکر ان پر کرو تم ان کا اللہ پر نام لو کب صواف صاف ان صف اس میں فائل کا سیگا اس میں فائل کا سیگا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مزاعف مذاف صفافا مادہ اس کا صفافا مذاف تو سعد فا, فا تو اس کا اس میں فائل کس طرح آئے گا صاف ان جیسے کہ مادن آتا ہے مدہ یا مدعو سے اس میں فائل آتا ہے مادن تو یہ صوافا یہ اس میں فائل کا سیکھا ہے چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں اللہ کا نام ان پر لو جس وقت وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں یعنی ان کو ذبح کرتے وقت جب ذبح کرنا ہے قربانی سے پہلے تو اللہ کا نام لینا ہے ان کے اوپر ایزا وجہ جنوب فَإِذَا وَجَوَ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُعْطَرَّ پھر جب زبا ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں فَإِذَا وَجَوَ جُنُوبُهَا جس وقت وہ زمین پر گر جائیں زبا ہو چکے ہوں فَقُلُوا مِنْهَا فَقُلُوا مِنْهَا تو اس میں سے خود بھی کھاؤ تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اط ام القانیا مطرا اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں کانے کانے کینات ہم لرزمال کرتے ہیں نا کینات تو کانے سے کیا ہوا اس میں فائل کا ہے وہ آدمی اس کی اوپر حالات تنگ تو ہوتے ہیں لیکن وہ آدمی کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان نہیں کرتا کہ حالات تنگ ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان بھی کر دیتا ہے موتر, ہوا موتر تو ایسا آدمی اور کانے وہ جو کسی کو نہ بتائے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود بھی کھا خو وہ اتم القو نیا موترا اور ایسے آدمی کو بھی کھلاؤ جو کہ صبر کی بیٹھا ہو اور اس کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے تشکر اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابے بنا دیا ہے کزال کا سخر نہ ہم نے تابع کر دیا ہے ان کو لکم تمہارے لیے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو کیسے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اب یہی جو گائے اور اونٹ ہوتے ہیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں کتنے طاقتور ہیں لیکن انسان جس وقت ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کے تابع کیا ہوا ہوتا ہے ذبح آسانی سے ہو جاتے ہیں ورنہ ان کی طاقت اتنی وہ ہے کہ وہ برداشت وہ اگر وہ کریں تو اللہ تعالی اگر ان کو تابے نہ بناتے انسان کے انسان شاید ان کو قابو پائی ہی نہ سکتا پھر تو یہ تو بات ہوگی ذبا کے حوالے سے اب ذبا آخر کیا کیوں جاتا ہے ذبا کرنا کیوں ہے گوشت کیا اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہ تو ان کا خون اور نہ ہی ان کا گوشت مجھے پہنچتا ہے جو چیز پہنچے گی وہ تو اصل میں تمہارا تقویٰ ہے تمہاری نیت ہے کہ تم کس نیت سے ذبح کرتے ہو اللہ کی نظر میں تو وہ چیز ہے دماغ والا نہ لوہو تکوا من اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون بھارا تقوی پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا تکوا پہنچتا ہے نہ تو خون جائے گا نہ گوشت تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں خون اور گوشت کی ضرورت ضرورت نہیں اللہ کو اللہ تو تخر تابے بنا دیے ہیں لی تکب لی اللہ ما ہدا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تقبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے لیتو کبال تاکہ تم تکبیر کرو یعنی بڑائی بیان کرو اللہ ما ہدا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے وہ بشرمحسنین اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو اب یہاں پہ ذرا سمجھیے گا بعض لوگ قربانی کے حوالے سے قربانی یہ تو خیر حج کے حوالے سے چل رہا ہے لیکن قربانی کے حوالے سے بھی سمجھیے گا فلسفے والے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل روت کیا ہے جا جاتا ہے تو اس کی بجائے اتنا پیسہ خیرات کر دیا جائے تو لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچ جائے گوشت سے کتنوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے اوپر یہ آج کل کے جو جدید پروفیسر حضرات ہیں وہ ایک وہ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اس زمانے میں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا جانور ہوا کرتے تھے تو وہ ذبا کر دیا کرتے تھے غریب لوگ ہے تو یہی جو ایک جانور انہوں نے چالیس جو قربان کرنا ہے یہی کسی غریب کو دے دیں اس کی, بچے کی اس کی بچی کی شادی ہو جائے کوئی اس قسم کی باتیں اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خدمت خلق کا کام کرنے والے وہ بھی اس قسم کی باتوں میں شامل ہیں خدمت خلق کا کام کرنے والے بے شک چاہے وہ داڑیاں بھی رکھ لیں سب کچھ کر لیں ان کا نام بھی بڑا بن جائے کہ جی یہ بڑا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی خدمت سے ہمیں کوئی وہ نہیں لیکن ان کی خدمت جہاں تک ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں چاہے بے شک ان کے نام کے ساتھ مولانا بھی لگا دیا جائے لیکن وہ ہیں عالم نہیں ہیں مولانا ان کے نام کے ساتھ لگا بھی ہو لیکن وہ عالم نہیں ہیں انہوں نے کسی جگہ تعلیم نہیں پائی ہے ٹھیک ہے تو ان وہ ایسی باتیں کریں تو واقعی دکھ ہوتا ہے کہ جی اتنے ہی پیسے میرے ادارے کو آپ دے دیں تو میں کسی ایمبولنس لے لوں گا فلاں کر لوں گا یہ کر لوں گا تو قربانی کے حوالے سے تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کو نہ تمہارا یہ گوشت پہنچے گا نہ تمہارا خون پہنچے گا اصل میں تمہارا تقوی وہ پھر اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں اصل تو تقوی تقوے کی بات ہے تقوے کی بات ہے لیکن احادیث کے اندر باقاعدہ قربانی کے متعلق احکام ملتے ہیں قربانی کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ اتنے پیسے دے دیے جائیں تو بس جی ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے اصل یہی ہے اللہ کا حکم یہی ہے حکم یہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی کیا چیز ہے اس کا کرنا کیا حکمت نہیں دیکھنی ہے حکمت نہیں دیکھنی ہے ہم نے حکم کو دیکھنا اللہ نے حکم کیا دیا حکم دیکھا جائے گا. اس لیے اور جو لوگ منکر ہیں منکر حدیث جو ہیں منکرین حدیث وہ تو قربانی کا ہی انکار کرتے ہیں منکرین حدیث جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ قربانی صرف اور صرف حج کی جب, حج پہ جو بندہ جائے تو وہ کرتے اور میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ حج کے اوپر حج تمتو کرنے والا حج کران کرنے والا جو جانور ذبہ کرتے ہیں وہ ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے دم شکر وہ دم شکر کہلاتا ہے ٹھیک حج جو ہے نا اگر حج حج تو اگر فرض ہے وہ تو لازمی بات ہے کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ جو جہاں تک عمرے کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے عمرے کے اندر جہاں تک نفلی حج اور عمرے کی بات ہے نا نفلی حج اور عمرے کے حوالے سے بات ہے تو اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر واقعی ایسی ضرورت ہے کسی آدمی کو ایک آدمی اگر دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے اس کی تو بڑی اچھی بات ہے ایک آدمی عمرے کے لیے نہیں جاتا اور کسی غریب کو پیسے دے دیتا ہے جس کو ضرورت ہے تو یہ تو وہ ہے وہاں اس کی بات نہیں ہے وہ تو اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے قربانی تو واجب ہے قربانی تو واجب ہے وہاں اور جانور ہی کو ذبح کرنا ضروری ہے جانور ہی کو کرنا ضروری ہے قربانی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے میں قربانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نفلی حج یا عمرے کی بات نہیں کر رہا نفلی حج یا عمرے کے حوالے سے وہاں پہ اس کو ملامت نہیں کی جائے گی ایک آدمی نفلی حج کے لیے نہیں جاتا فرض حج کر چکا ہے وہ کسی کو پیسے دے دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر وہ کسی کو مدد کر دیتا ہے لیکن اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا لیکن جو آدمی قربانی نہیں کرتا اور وہ پیسے کسی کو دے دیتا ہے تو اس, کی, اس کی طرف سے یہ پیسے جو چلے گئے ہیں اس کو پھر بھی اس کے ذمے قربانی واجب رہے گی اس کو قربانی کرنی پڑے گی چاہے وہ دس قربانیوں کے پیسے کیوں نہ دے دے اصل چیز جو حکم ہے وہ ہے کہ خون کو بہانا خون کو بہانا اصل حکم ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی جانور ذبا کر دیتا ہے اور کسی غریب کو بھی نہیں دیتا کسی غریب کو نہیں دیتا اور خود کھا جاتا ہے, سارا کا سارا گوشت تو تب بھی ٹھیک ہے قربانی اس کی طرف سے ہو گئی ہے یہ مستحب ہے کہ اس کے تین حصے کر لیے جائیں ایک حصہ اپنے رشتے داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے ایک حصہ اپنے لیے لیکن اگر ایک آدمی خود بھی کھا جاتا ہے تو قربانی اس کی طرف سے ادا ہو یہ بات میں جو کر رہا ہوں میں اس حوالے سے کہاں تک دینے کے حوالے سے ہے کہ کسی ادارے کو دے دی جاتی ہے قربانی کے حوالے سے وہ قربانی کرتے ہیں جیسے ادارے ہیں اس وقت بھی جو باقاعدہ علماء حق کی نگرانی میں چل رہے ہیں جو ادارے ان کو قربانی کے لیے اگر پیسے دے دی جاتے ہیں اور وہ قربانی وہ باقاعدہ قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میرا اپنا ذاتی وہ ہے تجربہ ہے کہ جو علماء حق کی نگرانی میں ادارے چل رہے ہیں پیسے دینے کے حوالے سے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ادارے کو دے دیے چلو جی فلاں ادارے کو دے دو چلو جی قربانی کر دے گا بعض لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو قربانی جو کرتے ہیں مدارس دینی مدارس کے اندر بھی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے ہر ایک کا باقاعدہ حصہ کیا جاتا ہے کہ حصہ یہ فلاں کا حصہ غریب جب پیسے لیے جاتے ہیں اس حوالے سے تو قربانی کا پھر اہتمام کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جی وہاں قربانی نہ ہوتی ہو قربانی باقاعدہ کی جاتی ہے تو اہل حق کے جو مدارس ہیں اور اہل حق کے جو ادارے ہیں جو اس قسم کی کر رہے ہیں سماجی خدمات کر رہے ہیں وہاں پر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں جو ہے نا افضل تو اگر کسی غریب کو ضرورت کے لحاظ سے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے پاس ایک دو قربانیاں اپنے پاس کر لی ہیں ایک گھر کے اندر سات آٹھ قربانیاں بن رہی تھیں سات قربانیاں بن رہی ہیں تو پھر وہ اگر وہ کہتا ہے چلو جی میں گھر کے اندر دو قربانیاں میں گھر میں کر لیتا ہوں پانچ میں فلڑے کو دے دیتا ہوں جو باقاعدہ قربانی کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو ٹھیک اچھی بات ہے دے دیتا ہے تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس کے اندر تو ٹھیک ہے کسی کو مل جائے ایسی کی جا سکتی ہے لیکن یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ایک ہی ہو ایک ہی ہو تو پھر وہ اپنی آسانی کو دیکھیے آپ اپنی آسانی کو دیکھ لیں لیکن ایک چیز تو یہ کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ان اداروں کو نہ دی جائے گھر میں کی جائے بعض کہتے ہیں کہ جی اداروں کو دے دی جائے ایسے اداروں کو وہ پھر اپنی آسانی دیکھ لی جائے جس آپ سے ہو سکتا ہو اپنی آسانی دیکھ لی جائے ایک تو یہ ہے کہ جب گھر میں قربانی ہوتی ہے تو بچے بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو بچہ کم از کم آپ سے سوال کرے گا وہ یہ کرے گا کہ ابو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم قربانی اس کو بط... وہ کم از کم اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قربانی کیوں ہوتی ہے اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جو قربانی کی جاتی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا تو بچے کے اندر بچپن ہی سے ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ سامنے دیتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بچے کے سامنے زبانی کرنا چاہیے بچہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے ایسی بھی باتیں نہیں ہم بچپن سے ہی دیکھتے رہے ہم تو چھوٹے سے ہی تھے تب سے دیکھتے رہے پتہ نہیں آج کل کے بچے شاید بڑے ہو گئے ڈر جاتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں ڈرتا تھا آج کل کے بچے ڈرنے لگ پڑے ہیں تو بچوں کے سامنے اگر کرتے ہیں تو اس کو کم از کم پتا ہو کہ جی ہم کیوں کرتے ہیں آخر تو اس کو ایک قربانی کا ایک فلسفہ اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں اپنی محبوب چیز بھی قربان کر دے اللہ کا حکم جب آئے تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا تھا تو انہوں نے دیکھو اتنا ایسا بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو بچے کی اندر بچپن سے ہی دین کی یہ چیزیں دیکھنے سے اس کو فائدہ یہ جی چیزیں وہ پوری کی پوری ہوتی ہیں اس طرح یہ ساری چیزیں چلیں گی تو ایک وہ ہے کہ بچپن سے ہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے آگے دیکھیے مینا ہی میں قربانی کی جاتی ہے نا ہی کے اندر قربانی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ. آیت نمبر آیت نمبر تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ نمبر تھرٹی ایٹ یہ ساری کی ساری یہ باتیں وہ چل رہی حج کے متعلق کے حوالے سے کہ یہ حج کی وہ تھی تو قربانی وہاں پر بھی کی جاتی ہے بتا دی اس کا نام ہے دم شکر جو وہاں پر کی جائے گی ہم جو یہاں پر کرتے ہیں یہ ہے قربانی وہ تو ٹھیک ہے بچوں کے اندر یہ چیزیں وہ آتی ہیں وہ تو کئی چیزیں بچے دیکھتے ہیں بچوں کے اندر تو وہ آتے ہیں لیکن بچوں کو سمجھانا چاہیے نا کہ دیکھو یہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جانور کو زبا کیا جاتا ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے لوگ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں جی بچوں نے دوسرے بچے کو ذبح کر دیا اس طرح کر دیا اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ جو قربانی کا جو جانور لیا جاتا ہے اسی کو ذبح کرتے ہیں جو گائے آئی جاتی ہے یا بھینس ہوتی ہے یا بکری وغیرہ ہے دنبہ ہے اس کو ذبح کیا جاتا انداف لذین بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں انبکل ان اللہ, ان اللہ خوان کفور یقین جانوں کہ اللہ کسی دغاب نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا خوان خوان سے مراد دغاب کپور نہ شکرا خوان خیانت کرنے والا خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ دغاباس کو ناشکرے شکرے کو پسند نہیں کرتا بات یہ ایک طرف سے مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہو رہے تھے تو شروع میں اللہ تعالی نے حکم یہ دیا تھا دیکھو صبر سے کام لو صبر سے کام لو اس آیت کے اندر یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے یہ صبر آزما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے اب صبر والا جو تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے ان ظالموں کا ظلم کا جواب دیا جائے تو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور پہلے کیا دی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خود دفاع کرے گا یعنی خوشخبری دی جا رہی ہے میں نے آپ کو خلاصے میں یاد ہے نا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت الحج کا کچھ حصہ مد مکی اور کچھ حصہ مدنی اور مکی حصے کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ اسی کے اندر جو حج جو جہاد کے متعلق بھی احکام آ جائیں گے جہاد کے متعلق بھی حکم آ جائے گا تو یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا اس لیے وہ بے خوف ہو کر لڑیں تو اس میں آیت میں یہ کہہ دیا گیا نا ان یدافع کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرے گا انل امن ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لائے ہیں جہاں پر خود وہ دے دیا گیا آگے دیکھیے یہ دیکھیے اب جو ساری وہ آ رہی ہے کیا چیز ہے آئٹ نمبر انتالیس پوزینا پوزینا لذینا یوکات الونا بے جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں پوزینا اجازت دی جا رہی ہے لل ان لوگوں کو یوکات جس سے جنگ کی جا رہی ہے کیا چیز بے ان کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے ان نوا نسرحیم لقدیر اور یقین رکھو اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے لقدیر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے ان کو مدد کرنے کی اوپر ان کو فتح دینے پر الزین اخرجو مندیا رحیم بغیر حق بھی بھی. یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ اخرجو مندیا رحیم جنہیں نکالا گیا ہے اپنے گھروں سے بغیر حق بغیر یعنی نہ حق نکالا گیا نہ حق ان کو نکالا گیا ہے کیوں نکالا کہ اس بات پہ گیا اللہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو ان کو مکہ سے نکال دیا گیا نہ حق تو یہ تو ان پہ ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازہ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اب بدلہ لے سکتے ہو اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا اگر اللہ تعالی ایک گروہ کو دوسروں کے اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسروں دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا لہودی مت سوام لہودی مت سوام سلاواتن و مساجد کرو فی حسم اللہ فی حسم اللہ کثیر اگر تو خانقاہ سوامے سامیاتن سامیا کی جمع سامیا خانقاہ کو سوام لہودی مت ثوام تو و وبیان اور کلیسا وہ سلاواتن اور عبادت گاہیں سلاواتن عبادت گاہیں وہ مساجدوں اور مسجدیں یوس کرو یوس کرو یوسکرفیہ جن میں جن میں ذکر کیا جاتا ہے کس کا یوس یوسکروفی حسم اللہ کثیرہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے یعنی جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے لاہودی مت تو سب مسمار کر دی جاتی ہیں سب کا سب ختم کر دی جاتی ہیں جہاد کا فائدہ بتایا جا رہا ہے جہاد کا فائدہ بتایا جا رہا ہے اگر جہاد نہ ہوتا بتاتا ہوں سوامے سے کیا مراد خانقاہیں سے مراد کیا اگر جہاد نہ ہوتا تو یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جاتیوں پر غالب آ کر مسلمانوں کی نام و نشان مٹا دیتے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی ان کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں جو کچھ بھی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور صرف یہ نہیں جو مثلا اس میں آپ سمجھے جہاد کی حکمت بیان کر دی گئی کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں وہ اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی انہوں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی تھی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے تھے خانقاہیں اور کلیسا جنہیں عربی میں سو میاں سو بیا ساومیا اور بیا جو ہے سو میاں سو اس کی جمع سوامے آ سومی اور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو سلاواد کہا گیا حضرت موسا علیہ السلام کے جو پیروکار تھے اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں وہ مساجد کہلاتی ہیں تو اگر جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ تو ان عبادت کو عبادت خانوں کو مٹانے کے درپے تھے کہ بھی ہم ان عبادت خانوں کو ختم کر دیں اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے تو جہاد کی جو دی گئی حضرت موسی علیہ السلام کے اندر کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی کہ نہیں تھا کہ بھئی جا کر لڑنا ہے تو لڑنا تو اس وقت بھی تھا موجود تھا اگر جہاد نہ ہوتا جہاد نہ ہوتا تو تمام کی تمام یہ عبادت جو ہر زمانے کے اندر جو لوگ اس آسمانی مذہب کے مخالف تھے تو وہ ان کی عبادت خانوں کو تباہ و برباد کر دیتے لیکن اللہ تعالی نے اس جہاد کی بدولت ان عبادت خانوں کی حفاظت فرمائی ہے آپ سمجھ گئے سعمیہ سوامے یا بیا سے مراد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو, جو وہ عبادت گاہیں جو بنائے کرتے تھے ان کی جو شریعت کے اندر اور سلابات حضرت موسا علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے جو عبادت خانے بنائے وہ ہیں سلابات اور مسلمانوں کی جو عبادت خانے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مساجد مساجد کہا جائے ہیں دیکھیں ذرا اس کو کلیسہ جو ہے نا کلیسہ وہی ہے نا چرچ جو ہے نا چرچ کلیسہ جو ہے یہ تو چرچز ہوتے ہیں نا دیکھیں ذرا دوبارہ میں کرنے لگوں اس کو میں دوبارہ کرنے لگوں اللذین آیت نمبر آیت نمبر چالیس ہے اللذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق ان اللہ ان یقول ربنا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کافو ناسا ببعض اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا یعنی ایک گروہ کے شر کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو ہونا کیا تھا لا مت لا مت تو مسمار کر دی جاتی لاہدی مات یعنی مسمار کر دی جاتی ہیں ختم کر دی جاتی ہیں کیا چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں؟ سوا یعنی اور کلیسا یعنی السلام کے حوالے سے اور عبادت گاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والی جو ہوتی وہ مساجدوں اور مسجدیں یوس کرو فیحا کرو ان سب میں کیا کیا جاتا تھا جتنے بھی عبادت خانے تھے ان سب میں یس کرو تی اسم اللہ کتیب ولا ینسرن اللہ ولا ینسرن الله من ینسره اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد سلام علیکم ویسے یہ تو بات تھی کہ یہ ختم کر دی جاتی ساری ولا ین کے حوالے سے اتنی بات ہوگی اب آگے دیکھیے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اگر یہ اگر فاتح بن جائیں گے تو کریں گے کیا فاتح بن جائیں گے تو کریں گے کیا یہ تو صحابہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں صحابہ کے حوالے سے یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں الزین یعنی یہ ایسے لوگ ہیں ام مکن نہ ہوں فیل عرض کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو کیا کریں گے یہ لوگ اقام السلاتا وہ آ تو تو یہ وہ نماز قائم کریں اکام السلاطا تو وہ نماز قائم کریں وہ آ جکاتا اور زکات ادا کریں وہ امارو بال معروف امارو بال معروف من کر اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دے دے تو یہ لوگ یہ کام کریں گے کہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں گے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے ولی اللہ آ وط اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو تمام کاموں کا انجام وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو گویا کے جہاد کے بعد جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کیا حاکم کی ذمہ داریاں بھی پتہ چل گئیں کہ نماز کا قائم کروانا زکوٰۃ کا ادا کرنا امر بالمعروف معروف کرنا نہیں انل منکر کرنا نہیں انل منقر کرنا اس پہ بھی ایک بڑا ایک عجیب لوگ حالات یہ ہیں اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین زبردستی نافذ نہیں کرنا چاہیے دین زبردستی نافذ نہیں کرنا چاہیے اور افراد اور تفرید کے حوالے سے لوگ جو ہے نا اس میں پائے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دین زبردستی نافذ ہو سکتا ہے دین ویسے نہیں آ سکتا زبردستی کرنی پڑے گی تب ہی دین آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اس کا الٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں بالکل زبردستی کرنی نہیں چاہیے بس دل بدلے گا تو تبھی کچھ ہوگا ویسے زبردستی کچھ نہیں کرنی چاہیے کسی کو کچھ نہ کہو بھائی مانے نہ مانے تم کیوں سختی کرتے ہو سختی نہ کرو اس کے اوپر وائس okay. تو دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا دونوں رائے پوری طور پر ٹھیک نہیں ہے دونوں رائے پوری طور پر ٹھیک نہیں ہیں. دونوں چیزیں رکھنی پڑتی ہیں اگر اصل تو یہی ہوگا کہ دل بدلیں گے تبھی دین نافذ ہوگا پورے طور پر دل اگر بدلیں گے لیکن حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظاہری احکام کی پابندی کروائے گا ظاہری احکام کی پابندی کروانا حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ حاکم کھلا چھوڑ دے بھئی لوگ رشوت لیتے ہیں تو بھئی لینے دو کوئی بات نہیں دل بدلیں گے ان کے تو تب ہم رشوت کے اوپر پکڑیں گے کوئی بندہ چوری کرے گا نہیں نہیں دل بدلے گا تو تب اس کو جو ہے نا اس کے وہ کریں گے کیا فائدہ ایسے ہاتھ کاٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ڈاکہ ڈالے کا کچھ نہیں کچھ نہیں اس کے جو ہے وہ, اگر پکڑا گیا ہے تو ہاتھ اور ٹانگ کیوں پاؤں کیوں کاٹے اس کا چھوڑ دو اس کو خیر ہے کوئی بات نہیں دل بدلو اس کا بس یہ بات نہیں ہے شریعت نے یہ چیز ہو کی ہے کہ دل کی اوپر محنت تو ہوگی دل کی اوپر محنت تو کی جائے گی لیکن ساتھ ساتھ پابندی بھی کروائی جائے گی بھئی یہ کہتے ہیں پردہ زبردستی کروا دیا تو پردہ زبردستی کروانے سے کیا ہوتا ہے دل نہ بدلا تو پردہ کروانے سے کیا ہوا تو کیا مطلب ہے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے وہ جیسے مرضی باہر پھریں کھلا چھوڑ دیا جائے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود دیکھ لیں اس آیت کے اندر کیا آ گیا کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ کیا کریں گے نماز قائم کریں گے زکوط ادا کریں گے امر بالمعروف معروف کریں گے نہیں انل منکر کریں گے امر بالمعروف معروف بھی وہ نیکی کی طرف بھی وہ ربرائی سے روکنا بھی تو حاکم کی ذمہ داریوں میں سے حاکم کی ذمہ داریوں میں سے تو دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں کل لکم و کل لکم مسول ہی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم ہر ایک سے اس کی رویت کے بارے میں سوال کیا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں تو حاکم سے پورے ملک کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے جس, جس کی, رعیت کی اندر لوگ آگے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو وہ دین پر لائے گا سمجھانے کے بھی حوالے سے سمجھائے گا بھی لیکن ساتھ ساتھ پابندی بھی کروائے گا اگر وہ پابندی نہیں کروا اور وہ صرف یہ بات کرے کہ جی لوگوں کے دل بدل جائیں گے دل بدل جائیں گے تو تبھی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا اس لیے جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس دل بدلیں گے تو تبھی خود بخود اسلام کی حکومت ساری دنیا پر آ جائے گی اگر یہی بات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے وہ اس طریقے سے سارے صحابہ کو بھیجیں دلوں پہ محنت بھی ہوگی اور ساتھ ہی جس جگہ کے اوپر جو شریر لوگ ہیں ان کو روکنے کے لیے جہاد بھی کرنا پڑتا زکوت امر بل معروف نہیں انل منکر یہ یعنی یہ صفات بتا دی گئی اگر ان کو زمین میں یہ صحابہ کے بارے میں آ گیا نا کہ ان کو اگر ہم دے دیں گے تو یہ کیا کریں گے تو یہ ہر حاکم کی اوپر یہ ذمہ داریاں کے اس, اس جو میں نے آپ کو بات کی بڑا حضرت نے بڑا کھول کے یہ ساری یہ خرابیاں بیان کی ہیں کہ جی جو لوگ اس حوالے سے صرف کہتے ہیں کہ جی ایسا کر دیا جائے اور کچھ بھی نہ کیا جائے صرف دل بدلنے کی بات کی جائے ویسے دل بدلیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے کسی کے اوپر یا دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف زبستی سے ہی سارے کام ہوں گے بس ڈنڈے کی زور پہ سارا کام ہو جائے گا ایسی وہ نہیں ہے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو پھر دین آتا ہے لوگوں میں جی اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوعات کے حوالے سے بات چل رہی تھی اب آگے جی انا ویرا کی خبر مرفوعات میں اننا ویرا کی خبر یہ بھی انا کی جو خبر ہوتی ہے یہ بھی مرفوعات میں سے ہوتا ہے یہ شعر جو ہے یہ حروف مشبہ بال ہیں سارے کے سارے حروف مشبہ بالفعل فیل اور اننا کا انا لیتا لکنہ لا اللہ اسم کے ناصب ہیں اور راف خبر کی ہیں سدا یعنی انا اننا کا لیتا لکن اور لاللہ اسم کے ناصب ہے ان کا جو اسم آتا ہے فو ہوتی ہے مرفوعات میں سے خبر ان کی مرفوعات میں سے جیسے مثال دیکھیے ان زئی کا ان زئی کا تو زئی ان کا اسم ہے وہ تو منصوب ہے اور قائم خبر ہے تو وہ مرفو ہے تو یہ مرفو انا کی خبر بھی مرفوعات میں سے ہے اور اس طرح کا انا دن کانا امرن اسادن گویا کے امر شیر ہے کانا امرن اسادن تو اسادن جو آیا یہ کاننا کی خبر ہے یہ مرفو ہے انا کی خبر بھی ان جو خبر ہے یہ بھی مرفو ہوتی ہے ما ولا کا اسم یہ بھی مرفو ہوتا ہے ماں ما اور لا کا اسم یہ بھی مرفو ہوتا ہے ماں ولا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف اسم کے رافے ہیں اور ناسب خبر کے دا ما دیکھیے ماں دن ماں تو ماں کا اسم بھی کیا ہوگا مرفوعات میں سے ہے تو ماں دن کا ایمن ی طرح ہی آگے لا رجول افزلا من کا لا رجول افزلا من کا تو لا کا اسم کیا رجلن وہ بھی مرفو ہے افضلہ من کا یہ خبر واقع ہوگی لا کے لیے وہ منصوب ہے تو ماں والا کا اسم بھی مرفو ہوتا ہے آگے آ گیا کانا کا اسم کانا ویرا کا اسم کانا سارا اسبہ امسا و اضحا زلہ بات ما برہا ما داما منفقہ لیسا ہے اور ما فتح ایسے ہی ما زالہ پھر افعال نکلیں ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کا لکھا کانا کا اسم بھی کانا سارا اسبہ امسا ازحا زلہ باتا ما برہا ما داما منفکہ یہ جو ہے نا ان سب کی یہ ماں ان نہیں ہے اچھا منفک اس کو پڑھیں گے اکٹھا کر جب پڑھیں گے تو اس کو جب اکٹھا پڑھیں گے تو یہ منفک ماں ان پکا ہی ہے لیکن جب اس کو اکٹھا ملا کے تو منفک ہو جائے گا لئیسا ہے اور ماں انہوں نے کتاب کے اوپر اس پتہ ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا حمزہ وسلی کی اس والے سے منفکا ایسے ہی ماں زالا پھر افال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرہ کا لکھا کانا کا اسم کیا ہوگا مرفوع ہوگا کانا ذیدن کا ایمن کانا زئی دن کا ایمن کانا کا اسم کیا ہے ضعیدن ہے وہ مرفوع ہے کا ایمن خبر ہے سار الفقیر غنی سار الفقیر سارا کا اسم کیا الفقیر مرفوع ہے غنی اس خبر ہے تو سار الفقیر غنی تو ہو گئی جی سات مرپوات